تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان پروگرام کا ایک حصہ آپ نے کل سماعت فرمایا آج آپ کی خدمت میں اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں استقبال رمضان کا سلسلہ مکمل کر کے کل ہم اپنا لیکچر شروع کریں گے انٹروڈکشن ٹو قرآن کے حوالے سے یا قرآن کا ایک تعارف جس کے بعد ہم اپنی تفسیر کا سفر شروع کر سکیں تو آئیے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اب آئیے تھوڑے اس ماہ مبارک میں داخل ہو بہت کچھ ہے اعمال کرنے کے اعتبار سے کچھ کا اشارہ بھائی فرض نماز تو پوری زندگی ادا کرنی ہے رمضان میں کوشش کریں کہ تکبیر اولا کے ساتھ ہو جائے پہلی صف میں ہو جائے کہ کتنا ہی اچھا ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی نوافل کی بھی کثرت کا اہتمام کر لیں آدھی پونی رات تو ادھر ہی گزاریں گے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ دن میں شراق ہے دیگر نوافل ہیں ان کا بھی اتمام ہو جائے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنا تلاوت کا معمول بھی اس کی بھی مجھے کوشش کرنی تلاوت قرآن کا بھی اتمام ہو جائے رمضان سے متعلق کچھ بنیادی مسائل بھی ہم سیکھ لیں روزے سے متعلق زکوۃ سے متعلق بنیادی معاملات بنیادی مسائل وہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے شہری کا اہتمام ہونا چاہیے بارہ کا حضور فرماتے کہ شہری کیا کرو اس میں برکت ہے یعنی کہ بس رات کو کھا پی کے سو گیا اور نیت کر لی نہیں اچھا نہیں ہے اچھا یہ ہے کہ چائے چن گھوٹی کیوں نہ لے आदमी گلاس پانی لے لے اخری وقت میں بالکل آخری وقت میں اللہ کی شان کریم ہے وہ آسانی دینا چاہتا ہے اسی طرح افطار کا موقع وہ ایک بڑی دلچسپ حدیث کا ترجمہ بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے حضور علی سلام فرماتے ترجمہ یہ ہے کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی وہ برکت پر رہے تو جلدی کا مطلب یہ نہیں وقت سے پہلے کر لیں نا جلدی کا مطلب ہے وقت ہوا اور فوراً افطار کی جائے کتنی شان کریمی سحری کرو بالکل آخر میں اور افطار کرو بالکل وقت پر یہ مراد ہے اس میں پہلے نہیں وقت پر کرو اس میں برکت ہے خاما خا ڈے کرنا چاہیے شکو کو شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایک اور اللہ کی شان کریمی ہے وہ ایک کی حد تک ایک بات ہے. یہ جو قرآن میں اوسر اللہ سخان و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے مشکل فرمانا نہیں چاہتا آپ کے علم میں مسئلہ ہوگا بھولے سے اگر وہ کھا پی لے تو جیسے ہی یاد آئے چھوڑے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے روزے کی حالت میں کھلایا اور اپنے روزے کو مکمل کرے لیکن یہ بھولے سے ہوگا جان بوجھ کر بھولے سے نہیں ہوگا صحیح لیکن یہ آسانی عطا کی گئی تو یہ شہری کرنا بھی عمل میں شامل ہے افطار وقت پر کرنا یہ بھی عمل میں شامل ہے حضور نے خاص ان کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے اسی طرح اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا جبرائیل تشریف لاتے حضور نبی اکرم علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے جیسے ہمارے حفاظ بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ساتھی ایک دوسرے کو سنا کر دور کرتے نا اسی طرح تراوی یا تو خیر طویل تراوی کا معاملہ ہوتا ہے تو کبھی حافظ صاحب آپ دیکھیے گا وہ ماشاء اللہ اپنی دہرائی بھی کر رہے ہوں گے کوئی سامے ہوں گے اور میرا خیال ہے سامے زیادہ ہوں گے ہمارے پاس بچے ہمارے ماشاء حافظ ہوتے چلے جا رہے ہیں واپس میں دہرائی کر رہے ہوں گے جیسے ادھر دور ہو رہے حضور دور کرتے تھے جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام البتہ ایک اہم بات حدیث میں ملاقات کرتے تو حضور علی السلام کی جو سخاوت والی کیفیت ہے اس کیفیت میں تیز رفتاری سے چلنے والی آندھی کی طرح تیزی آ جاتی تھی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی حضور کی اس ماہ مبارک میں یہی وجہ ہے کہ وہ جو خطبہ مشہور ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں شہر المواسات یہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا ہمدردی کا مہینہ ہے ہاں افطار بھی کرائیے لوگوں کو مناسب انداز سے مناسب انداز کا مطلب کیا ہے دکھاوا نہ ہو بہت لگژریس قسم کا معاملہ نہ ہو اللہ نے سہولت دی کرائیے لوگوں کو دوست احباب کو بھی کریں کوئی حرج نہیں بس مغرب وقت پر ادا ہو عشاء وقت پر ادا ہو اور تراوی کا نقصان نہ ہو بٹ ن افطار کا مطلب یہ ہو گیا کہ جناب وہ زہر کے بعد سے تیاری شروع ہوگی اور رات دو بجے تک جا کے فارغ ہوں گے استغفراللہ. یہ افطار کی پارٹیز اس طرح مناسب نہیں ہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائے تراوی ضائع نہ ہو جائے نمود و نمائش کا معاملہ نہ ہو یہ نمود و نمائش وہاں تھی جب غربا مساکین محتاجوں کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے ضرور کریں اس کا بھی اجر ہے جس کو روزہ افطار کرایا گیا اس کا اجر اپنی جگہ ہے اور افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا یہ بھی ایک عمل ہے کرنے کے اعتبار سے البتہ ایک بہت بڑا عمل جس کا ذکر مختصراً آگے بھی آئے گا روزے کے بیان میں وہ ہے اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچنا ابھی روزے کے بیان میں بھی یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ شاء جب کسی مقام یا کسی دن یا کسی رات کی فضیلت ہوتی ہے اور اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے اعمال کے تو وہیں ڈرنا بھی چاہیے کہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جائیں گی دوبارہ جب کسی مہینے مقام دن یا رات میں فضیلت آ جائے حضور کے بیان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے وہی ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی شدت اور عذاب بھی بڑھ نہ جائے تو ایک بہت بڑا کرنے کا عمل یہ ہے کہ اس ویسے تو پورا زندگی لیکن اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو حت الامکان گناوں سے بچانے کی کوشش کی جائے آخری اشر اس میں اللہ سبحان و تعالی قدر کی رات بھی دیتا ہے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاخراتوں میں تلاش کرو اکیس ہے تیئیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انتیس ہے پانچوں میں تلاش کرنا چاہیے ہاں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غالب گمان ستائیس کا تو اس میں زیادہ محنت کرے لیکن حضور کی حدیث سے بخاری شریف میں تمام راتوں میں تلاش کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک خاص عبادت وہ احتکاف کے حوالے سے ہے وہی اس ماہ مبارک کے آخری اشرے میں ہمیشہ حضور نے احتکاف کا اہتمام فرمایا آخری اشرے میں اور ایک سال آپ نہ کر سکے تو اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا گویا کہ آپ نے قضا فرمائی اس کی تو جن ساتھیوں کے لیے بھی سہولت کا معاملہ ہو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے کو اس ماہ مبارک کے آخری اشرے میں مصنون ہے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس ماہ مبارک کی کچھ برکتوں اور فضیلتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اب آئی وہ دو اعمال جو مستقل پورا مہینے عطا کیے گئے انتیس یا تیس دن ہو دن میں روزہ عطا کیا گیا اور رات میں قیام یہ جس کو ہم نماز تراوی کہتے اس پر کلام کریں گے اور ان کا آپس کا رتھ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی جہاں تک دن کا روزہ ہے یہ پانچ جو ارکان اسلام ان میں شامل ہے بڑی جو عبادات لازم کی گئی ان میں شامل ہے اور اس کا حکم دیا گیا سور البقرہ کی جو آیات تلاوت کی گئی انشاءاللہ رمضان شریف اس کا مطالعہ بھی کریں گے پورا ترجمہ تشریف پیش کیا جائے گا اس کے چند نقطے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سور البقرہ کی آیت 183 میں آیا علیکم قططیہ کما ختی بال قبل ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو ویسے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت والی بات ہے وہ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت جو ہے البکرا کی آیت ایک سو پچاسی کو مشہور جو کوئی بھی تم میں سے اس ماہ رمضان کو اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے ہاں کچھ ایکسپشن بتا دیے گئے بیماری ہے ایسی کہ روزہ رکھنا دشوار یا جان کو خطرہ تو چھوڑ دو بات میں قزا سفر ہے واقعہ سفر کی اپنی مشقت ہوتی شرعی سفر کی بات ہو رہی اس کی اپنی مسافت کا بھی معاملہ ہے تو وہ سفر ہے مشقت ہے چھوڑ دو بعد میں قضا کرنا احادیث سے پتا چلتا ہے خواتین کے مخصوص ایام کا معاملہ ہے تو چھوڑ دیں بعد میں قضا کر دیں اسی طرح ایک خاتون جو حاملہ ہے اور زاری بات ہے جو ایک خاتون حاملہ ہو ہو اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے ماں کے وجود میں کچھ جائے گا تو اس بچے کو غذا ملے گی تو مت بتایا جاتا ہے چھوڑ دو بعد میں قضا کرنا اسی طرح کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہے بچے کو تو بھارت ماں کے وجود میں غذا ہوگی تو بچے کے لیے فیڈ کا اہتمام ہو سکے گا تو ان کو بھی کہا جاتا ہے چھوڑ دو بعد میں قزا کرنا یہ تو ایکسپشن ہو گئے اب سنیے گا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا جائے تو کیا ہے ایک اس کا فقہ ہی جواب ہے کہ کفارہ بھی ہے ساٹھ دن کے روزے اور ایک قضا کرنا اکسٹھ وہ ہے کہ اس کا فقہ ہی جواب وہ مسائل کی بات ہے اور حضور نے کیا شدت بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مصر احمد کی روایت ہے جس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اب پوری زندگی بھی رکھتا رہے تو اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے وہ نہیں مل سکتا جو اس رمضان کا ایک روز ہے وہ نہیں مل سکتا فکری مسئلہ تو بتا دیں گے علما وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہے کہ ایک تو قضا کا اور ساٹھ کا فارے ہے وہ تو مسئلہ اپنی جگہ اور حضور نے جو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اس حدیث شریف میں وہ یہ ہے کہ اب جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑا اب پوری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا ازالہ اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں ہوگا اللہ ہمیں پوری دل جمعی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آئیے کچھ فضائل کا بیان فضائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کرے ہم انسان کمزور ہیں ہماری سرشت میں یا فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی نفع نظر آتا ہے پھر ہم کام کرتے ہیں تو یہ فضائل کا بیان کس لیے ہوتا ہے تاکہ شوق پیدا ہو ذوق پیدا ہو ترغیب ہو تشویق ہو اس ماہ مبارک کے اعمال کے اعتبار سے اللہ کے پغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں آپ نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے جی زور سے بول دیں اران فرمایا کہ اس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے اور جب سارے روزے دار داخل کر دیے جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ریان ریان کا ترجمہ سراب کرنے والا سراب کرنے والا سبحان اللہ تم بھوکے رہے پیاسے رہے اللہ سراب کرے گا ادھر افطار کے موقع پر بھی سراب تو ہوتے ہی نا اور ایک مہینے کے بعد فطر عید الفطر کیا ہے اب پورے سال کا افطار ایک روز کی افطار 29 دن 30 دن اور عید الفطر کو کیوں کہتے ہیں وہ سال بھر کا افطار مگر ایک سراب اللہ ادھر کرے گا جنت میں اور وہ شان کریمی دیکھیے داخلہ بھی اس دروازے سے جس کا نام ریان اللہ نے رکھا ہے یہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ وغیرہ پر تو کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پچھلے دروازے سے ان کو لے جایا جاتا ہے ہم کہتے ہیں بڑے پروٹوکولز مل رہے ہیں ان کو جی وی آئی پی پروٹوکول اللہ روزے داروں کو وی وی آئی پی پروٹوکول دے گا اللہ خاص دروازے ریان سے داخل کرے گا اللہ ہمیں وہاں سے داخلہ نصیب فرمائے اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و غفر له ما تقدم من ذنبی جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے گئے اللہ اکبر شرائط دو ہیں ایمان اور احتساب ایمان کا مطلب اللہ کا حکم سمجھ کر یہ نہیں کہ سب لوگوں نے روزہ رکھا میں نہیں رکھوں گا تو کیا ہوگا مجھے بلو برا بھلا کہیں گے اوپنلی میں کھا بھی نہیں سکوں گا چلو میں روزہ ہی رکھ لوں نہیں یہ سوشل پریشر ہے یہ وہ روزہ نہیں جو اللہ کو مطلوب اللہ کا حکم سمجھ کے رکھنا احتساب کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کی حفاظت کرنا کیا مطلب روزہ رکھا ہے حلال چھوڑ رہے ہو نا حرام کو بھی تو چھوڑو یہ روزے کی حفاظت اس پر آگے مزید کلام ہوگا بھی ان تعالی اللہ تو جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے اسی طرح حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بھی ذکر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جو کوئی عمل کرتا ہے میں دس سے لے کے سات سو گنا تک اجر دیتا ہوں یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے اللہ کا کلام اور نقل فرما رہے امام المبیا صلی اللہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جو عمل کرتا میں دس سرے کے سات سو گنا تک اس کو اجر دیتا ہوں سوائے روزے کے یہ عمل کرو گے تو یہ اجر یہ عمل کرو گے تو یہ اجر اخلاق زیادہ ہوگا تو یہ اجر سوائے روزے کے یہ قانون روزے کے لیے نہیں ہے اللہ فرماتا اب یہ دل کے کانوں سے اگلے الفاظ سنیے گا حدیث کے اور دو روایتیں ملتی ہیں اللہ فرماتا بھی روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا باقی میں تو فکس ہے نا یہ کرو تو یہ یہ کرو تو یہ ملے گا اس میں کہا میں ہی دوں گا وہ خاص کیا بدلہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور ایک روایت میں یوں الفاظ پڑے گئے جسلا بھی ہی روزہ میرے لیے اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کا بدلہ ہوں کو سمجھ آئی اچھا ایک حکایت پیش کرتا ہوں تو تب سمجھ آئے گی زیادہ انشاءاللہ اور جب سمجھ آ جائے تو حکایت کو ایک طرف رکھ دیجیے گا ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا آج اسٹوری ٹیلنگ کہہ کہ کے تو لوگ پیسے بھی کماتے نا ٹائم مینجمنٹ کے کورسز میں اور جاتا ہے موجود ہے ماشاء اللہ یہاں پر ہمارے ساتھ آپ بہترین ٹرینر, <laughs> <laughs> <laughs> بہترین, ٹرینر، है है بہترین ٹرینر کب ہوں گے جب آپ سٹوریز سے لوگوں کو میسج دے دیں اور اگر شیخ سادی نے سٹوریز لکھی تھی تو آج ہم نے بھلا کر سائٹ پہ کر دی بوستان اور گرستان مولانا موروم کی تھیں تو آج وہ ہمارے پتہ نہیں کہاں پڑی آج کوئی انگلش کے بات سمجھائیے کیا میسج سمجھایا تو سنیے ایک حکایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ ہارون رشید کا دور تھا اور ایک دن ہارون رشید نے خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا کہ بھائی جس کو جو چاہیے مانگے آج ہم موڈ میں سب کو دیں گے تو ایک خادمہ قریب کھڑی تھی اور اللہ اس خاطمہ کی ذہنیت مجھے اور آپ کو آتا کر دے یہ قریب میں کھڑی تھی تو ہارون نے کہا تم نے کچھ نہیں کہ جان کی امان پائے ہمیں بھی کوئی حق ہے کہ ہم کہہ سکیں مانگ سکیں ہاں مانگو سب کو دے رہے تمہیں بھی دیں گے اچھا اس نے ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہا مجھے تو آپ چاہیے سمجھ آئی وہ کہنے لگی کہ سارے پاگل ہیں بے وقوف ہیں چار پلاٹ ادھر دو پلاٹ ادھر دو گاڑیاں دو بنگلے لے کے خوش ہو گئے چھوٹی ذہنیت ہے نا لوگوں کی چھوٹی ذہنیت معاف کیجیے گا چھوٹی ذہنیت چھوٹے لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں دو پلاٹ چار گاڑیاں لے کے خوش اس سارا ہے کس کا آپ کا بس آپ میرے ہو جائیں گے سارا کس کا ہو جائے گا میرا ہو جائے گا یہ جی سمجھ آ اب حکایت رکھیں ایک طرف اللہ کہتا ہے میں ہی مل جاؤں گا اور جس کو اللہ مل جائے اس کو ملنے میں کچھ کمی رہ جائے گی بس اللہ مجھے اور آپ کو یقین اطاف فرماتے اللہ آپ کی میری پرایورٹی لسٹ میں کدھر ہے اللہ سبحانہ ہوتا میری اور آپ کی ترجیحات میں کدھر ہے ہم بہت کچھ پا لینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کر بحری یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا پارا ینگ جنریشن ان کو ذرا ان کے حساب سے سمجھانا پڑتا ہے وتھ آل یور ریسپیکٹ پاکستان سیال ایک بزنس مین نے ایک مشرقہ اداکارہ انڈیا سے ملاقات کرنے کے لیے جسٹ فار 15 منٹ اوور اے کپ آف ٹی 20 سال پہلے 28 لاکھ روپے پے کیے تھے سمجھ آ رہی ہم کس کس کو پانا کس کس کو ملنا کس کس کو جس فار ففٹین منٹ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ مجھے یقین دے کہ آپ اور میں اپنے خالق سے ملنا چاہیں اپنے مالک سے ملنا چاہیں اپنے رازق سے ملنا چاہیں بلا مانگے مجھے اور آپ کو کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والے اللہ سے ملنا چاہے اور جس کو یہ فکر ہو جائے بتائیے یہ بھوک اور پیاس مشکل ہوگی اس کے لیے برداشت کرنا یہ تھوڑی سی گرمی رکاوٹ ہوگی اس کے لیے یہ راتوں کو چار گھنٹے کے لیے کھڑا ہو جانا اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھ جانا کوئی مشکل بات ہوگی یہ انتیس تین تیس دن کی بہترین مشقت سے گزر جانا کوئی ایشو ہوگا اس کے لیے نو اس لیے کہ اس کو پتا میرا اللہ مجھے مل جائے گا اب سمجھ آ رہی ہے بات جی یہ ہے روزہ یہ ہے اس کی عظمت کی انتہا وہ جو آیت پیش کی گئی ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چھیاسی وہ ادا کا عباد فنی قریب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں یہ روزہ قربت عطا کرتا ہے کیسے بھلا جب بندہ روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے زوجین کا تعلق قائم نہیں کر رہا ہوتا یہ جسم کے تقاضے ہیں یہ ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں جب یہ تقاضے جسم کے پورے نہیں ہوتے تو کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے جسم اور جب یہ جسم کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے تو اس کے اندر کہیں جکڑی ہوئی یا دبی ہوئی روح اس کو ریلیز ملتا ہے اور وہ روح آزاد ہوتی ہے اس روح کو کچھ آزادی ملتی ہے بیدار ہوتی ہے اور یہ روح قرآن کہتا ہے من ربی میرے رب کے حکم سے ہے اس روح میں انکلنیشن ہے طلب ہے تڑپ ہے اللہ سے ملنے کی اللہ کی طرف رجوع کی اور اس روزے کا بہت بڑا حاصل اس روح کی بیداری بھی ہے اور اس روح کی بیداری کے نتیجے میں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ اس روزے کا بہت بڑا حاصل اور اس کی شان غفاری بھی اور اس کی شان غیوری دیکھیں وہ کہتے ہیں میں ہی تجھے مل جاؤں گا اے میرے بندے اللہ ہم توفیق عطا فرمائے اچھا ایک مقصد روزے کا اہم کیا ہے اشارت تو ہوا تھوڑا سا لال لقم تاکہ تا تم میں تقوا پیدا ہو جائے روزے کا بہت بڑا مقصد تقوا کیا ہے تخوا ایک ترجمہ ہے اللہ کا خوف بالکل صحیح یعنی اس کی ناراضگی اس کی پکڑ اس کے عذاب کا خوف اور ایک ترجمہ بچنا یعنی اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچنا دونوں کا رب کیا ہے اللہ کی پکڑ اللہ کا خ... اللہ کی ناراضگی اللہ کی سزا کس کے لیے جو اس کی نافرمانی فرمانی کرنے والے ہوں روزے میں کیسے یہ تقوی پیدا ہوتا ہے حلال کو چھوڑ دیتے یہ گلاس میرے سامنے پانی ہمارے اس ملک کو اللہ نے بڑی نعمت یاطا فرمائی سینکڑوں قسم کے پھل ہیں نا تو اس میں سینکڑوں قسم کے جوسز پیش کیے جا سکتے ہیں ہم سب چھوڑ دیتے ہیں جی رات کو ہم جا کے کھانا کھائیں گے اللہ برکت عطا فرمائے اتنے سارے لوگوں کے گھروں میں کتنی ساری ڈشیز بنی ہوں گی جی سینکڑوں ہزاروں بن جائیں گی یہ جو زبان ہے نا چھوٹی سی کہا جاتا ہے کہ آٹھ سے دس ہزار ذائقوں کو ٹیسٹ کر کے ڈفرینشیٹ کر سکتی اللہ اکبر اس سب کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ حلال کی لسٹ بنانا ممکن نہیں فبی اعلی یوربی کما تو کا زبان ارے تم نے اتنا سارا حلال چھوڑ دیا او بابا اتنا سا حرام تو چھوڑو قرآن میں کیا اللہ ما علیکم جو تمہیں بتا دیا گیا احادیث میں کچھ حلال ہے اس کے موجود ہے احد جدید کے معاملات ہوں گے اور بتا دیں گے یہ یہ چیزیں صحیح نہیں ان کو چھوڑ دو یہ قرآن میں حرام یہ حدیث میں حرام اور یہ آحدے جدید کے مسائل سے اجتہادی بصیرت رکھنے والے علماء بتا دیں گے یہ حرام یہ رس ممکن ہے حلال بہت زیادہ حرام بہت تھوڑا اتنا زیادہ چھوڑ رہے ہیں تو اتنا تھوڑا سا تو چھوڑو وہ جو بات آئی تھی نا کہ شیطان کو برا بھلا کہتے وہ گڑبڑ ادھر ہے تربیت کے دوران میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو اثرات کیسے آئیں گے تربیت کے ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا میری کمپنی میں اگر مجھے پانچ دن کے لیے ٹریننگ کے لیے بلایا گیا میں دو دن تو گیا ہی نہیں ہوں اور میں چار دن اگر گیا چل ایک دن نہیں گیا چار دن گیا تو میں لیٹ پہنچ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں تو میرے در دماغ کہیں اور ہے میں واٹس ایپ پر لگا ہوا ہوں فیس بک پہ لگا ہوا ہوں وہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے میں اس کو فالو نہیں کر رہا اب بتائیے پانچ دن کی ٹریننگ صحیح نہیں کر سکوں گا تو اگلے دو تین سال تک کے سافٹ ویئر کو اپلائی کر سکوں گا تو اگر میں انتیس تیس دن کی تربیت میں گڑبڑ کر رہا ہوں تو باقی پورا سال کیا بنے گا میرا اللہ معاف کریں شعبان میں جو کیفیت ہے وہی شوال کو چاند رات کو ہو جاتی ہے اور فائرنگ کر کے ہم کیا اعلان کر رہے ہم سے مراد سوسائٹی کے لوگ ہاں? فائر کر کے کیا اعلان کروتے وہ بھی آزاد ہم بھی آزاد اللہ اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں یہ فاسٹنگ ہے وہ جو بلڈ ٹیسٹ کے لیے فاسٹنگ کرتے ہیں نا یہ وہ تو ہوگی یہ وہ سوم نہیں ہے جو اللہ کو چاہیے چاہیے سر جو اللہ تقاضہ کرتا ہے ورنہ اللہ تو بے نیاز یہ فاسٹنگ ہے بلڈ ٹیسٹ والی بھوکے پیاس سے رہ کر آنا صبح ناشتہ نہیں کر کے آنا بلڈ ٹیسٹ کروا لینا یہ وہ ہے جو سعم اللہ کو مطلوب ہے وہ وہ ہے جس میں بندہ حلال کو چھوڑ رہا ہے تو حرام کو چھوڑنے والا بنے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کتنی روزے دار ایسے جن کو بھوک اور پیاس کی سیوا کچھ نہیں ملا اسی کے روزہ رکھا حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے مولانا نے مرحوم نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے اگر صرف بھوکا رہنا صرف پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتی اگر صرف بھوکا رہنا صرف پیاسا رہنا ہی عبادت ہوتی تو سارے فقیر محتاج بھیکاری سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے تو کھانے پینے سے بھی رکنا ہے زوجین کے تعلق سے حلال چیزوں سے بھی رکنا ہے حرام سے بھی رکنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اب آئیے رات کی طرح روزہ فرض ہے تراوی کا عمل مسنون اور صحابہ کے نام کے طرز عمل سے ثابت ہے ہمارے ایک جو خطبہ ہے نا یہ جو رمضان کا اس کے ترجمے میں ایک لفظ نفل استعمال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو کر پریشان دو نہ کہیں وہ لائٹ لیتے ہیں کو لفظ وہاں پر آیا تتوع اللہ نے اس کے روزوں کو فریدتن فرض قرار دیا وہ قیام علیہ لی اور رات کے قیام کو ترجمہ کر دیا گیا نفل اب نفل کا ایک ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے نفل چھوڑو تو کوئی مسئلہ نہیں یہ غلط تصور لے لیا لوگوں نے اور رات کی تراوی کو کچھ لوگوں نے تو اس ترجمے کی بنیاد پر ہلکا سمجھ لیا حالانکہ حضور علیہ الس... کو شک نہیں روزہ فرض ہے رات کی تراوی کو فرض نہیں کہا گیا اللہ کا دین بڑا پیارا ہے دین دین فطرت ہے مسلمانوں میں استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کی وزاحت فرمائی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس کے پیغمبر کے ذریعے رات کے قیام کو فرض نہیں کیا گیا کیوں امت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے نا بھائی ہم تو بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے اور یہ ماحول پاکستان کے شاید ایک پرسینٹ لوگوں کو میسر ہوگا کیا خیال ہے میں آرام سے گفتگو کر رہا ہوں میرے بچے گھر میں آرام سے پیٹ بھرے بیٹھے ہوئے فریج بھی بھرا ہوا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں مگر کتنے لوگ آپ کے میرے معاشرے کے ہیں جو بےچارے صبح نکلتے ہیں تو رات گئے واپس آتے کتنے لوگ ہیں جن کو دو دو جابز کرنی پڑتی ہیں جی کتنے لوگ ہیں جو شدید دھوپ میں بھی محنت کر پائیں گے روزہ بھی رکھیں گے اللہ اکبر وہ شکت تو ہے نا تو اللہ کی شان کریمی دین دین فطرت ہے رات کے قیام کو فرض نہیں کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اور میں ہلکا لے اس کو یہ مطلب نہیں اب آئیے حضور کی دو حدیثیں سنے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک حصہ پہلے پیش کیا گیا تھا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے گئے یہ بخاری شریف کے روایت اگلا جملہ ومن قوم رماغان ایمان و احتسابی جس نے راتوں کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے گئے برابر ہوئی بات حالانکہ روزہ کم و بیش پندرہ گھنٹے کم و بیش ہاں اور ایگزیکٹلی بتا رہا کم و بیش بتا رہا ہوں رات کی تراوی عام تراوی سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ ہماری والے کو چار ساڑھے چار گھنٹہ کم بیش جی لیکن اجر و صحاب حضور بیان کر رہے ہیں بالکل برابر دوسری حدیث بہت معروف ہے مسد احمد میں جامع تیرمزی میں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے اللہ کے حضور روزہ عرض کرے گا اللہ اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے زوجین کے تعلق قائم رکھنے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے دن بھر روکا دن بھر اللہ کی شان کریمی روزہ سفارش سفارش کر رہا ہوگا اور قرآن کہے گا اللہ اس بندے کو رات بھر جی کیا الفاظ ہیں رات بھر سونے سے روکا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما آگے الفاظ ہے حدیث شریم فیشان دونوں کی شفات قبول ہو جائیں گی اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے روزہ کہے گا دن بھر کھانے پینے سے روکا قرآن کہے گا رات کو سونے سے روکا بالکل برابر اس سے اہمیت کا انداز الگ اچھا عملن کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو پورا سال رات میں قیام کرتے تھے قیام اللہ تحجت کی نماز اصول مزمل کے مطابق ایک تہائی آدھی دو تہائی رات اور حدیث بخاری, کی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق رمضان کا آخری اشرا پوری رات حضور قیام فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم املن تو یہ ہے صحابہ کی تراوی کیا ہے معت امام مالک کی روایات میں ہے کہ جب وہ تراوی ادا کر کے گھروں کو آتے تو گھر والوں سے کہتے جلدی کرو کہیں سہری کا وقت ختم نہ ہو جائے اتنا طویل ان کا قیام یہ املن ہے عملن، وہ کہ جو فرض نہیں کیا کہ حضور کا عمل دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، پورے سال کا اور صحابہ نے دین حضور سے سیکھا ان سے بڑھ کر کسی نے دین نہیں سیکھا ان کی پوری پوری راتیں قرآن کے ساتھ اتنی طویل بسر ہوتی کہ گھر کو لوٹتے تو شہری کا بمشکل مشکل وقت ان کو ملتا اس سے پتا چلا کہ جو اہمیت دن کے روزے کی وہ رات کے قیام کی بھی ہے اچھا ابھی ہم نے سمجھا تھوڑی دیر پہلے دن روزہ رکھو گے تو رو بیدار ہوگی اور یاد رکھیے ہماری اصل شے اس وجود میں رو ہے جسم نہیں ہم کہتے ایکس گئے مسٹر ایکس چلے گئے صحیح جی جب مسٹر ایکس کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی اگر کہیں سے آ رہی تو ہم کیا کہتے ہیں میت آ رہی مسٹر ایکس کی ڈیڈ باڈی آ رہی تو مسٹر ایکس کہاں چلے گئے مسٹر ایکس کی میت رکھی ہے بھائی ہاد بھی ہیں پیر بھی ہیں مسٹر ایکس کہاں چلے گئے آپ کا میرا عقیدہ یہی ہے کہ اس میں سے روح نکال لی گئی اور شرف انسان کا عظمت انسان کی جسم کی بنیاد پر نہیں روح کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کا خاکی وجود بنا دیا گیا ابھی سجدہ نہیں کرایا گیا روح ڈالی گئی تب سجدہ کرایا گیا فرشتوں سے تو اصل یہ روح ہے اسی کی بنیاد پر شرف ہے عزت ہے تقریم ہے اب آئیے یہ دن کے روزے کے نتیجے میں ہم نے روح کو تو بیدار کرنا ہے اس میں اللہ کی طرف ایک رجوع کی طلب بھی ہے تڑب بھی ہے روح کی بھی غذا ہے اور وہ اللہ کی وہی قرآن حکیم ہے دن بھر بھوکے پیاسے سے رہ کے روح کو بیدار تو کیا بچہ سویتا اٹھے گا تو غذا مانگتا ہے رو بیداروں کی تو غذا چاہیے اس کی غذا کیا ہے جسم مٹی سے بنا کھانا پینا کھانے کی چیز مٹی ساری جانوروں کا دودھ گوشت استعمال کروں گی غذا بھی مٹی سے آ رہی روح کہتا ہے من امری ربی رب کے حکم سے ہے اس کی غذا بھی اوپر سے آئی ہوئی شہ اس کے کلام سے پوری ہوگی اور خوبصورت بات انسانی روح کے لیے قرآن میں روح کا لفظ ہے آنے والی وہی قرآن اس کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا سورہ مجاز کی آخری آیت میں اور لانے والے فرشتے کو روح الامین امین کہا گیا بڑا پیارا ایک شعر ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے روحِ قرآن وہی آئی روح الامین لے کر آئے اور روح محمد نے وصول کیا صلی اللہ علیہ کلب مبارک پر نازل ہوا اور قلب یہ روح کا کا مسکن اس کا عبود ہے تو نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو کہ روح سنے اور روح سنائے اب لنک کیا ہے دن بھر بھوکے اور پیاسے سے رہ کر روح کو بیدار کرو اور رات کو کھڑے ہو کر اس روح کو اس کی غذا قرآن فراہم کرو تاکہ تمہاری اسپرچل اوور ہالنگ ماہ رمضان میں ہو سکے اسپرچو اوور ہالنگ موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں چھوٹی موٹے ٹیوننگ کرواتے ہیں سروس کرواتے ہیں دو تین گھنٹے لیکن کبھی کھڑی ہو جاتی ہے تو میجر ریپیئر مینٹیننس کے لیے دو دن چھوڑنی پڑتی گاڑی کی ٹونیگ کراتے سروس کراتے فائن لیکن کبھی میجر ریپیئر ریپیئر مینٹیننس کے لیے اوور ہالنگ کے لیے دو چار روز کے لیے گاڑی چھوڑنی پڑتی اس روح کی بھی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے کبھی چھوٹی موٹی سروس وقتہ نماز میں ہو رہی کبھی ذرا بڑی سروس جمے کے خود کے ذریعے ہو رہی قرآن کے محفلوں کے ذریعے اور ایک اینول اوور ہالنگ ہے جو اس ماہ رمضان میں روزہ رکھوا کر اور رات کو قرآن سنوا کر ہو رہی ہے اچھا بھائی ایک اور نکتہ قرآن کہتا ہے ہدل متقین قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی جو تخوا والے ہوں دن ب روزہ رکھو روزہ رکھو لال تب تخون تاکہ تقوی پیدا ہو اور اب رات کو کھڑے ہو تاکہ تمہیں قرآن سے ہدایت مل سکے گویا قرآن سے ہدایت کے لیے ہے تقوی پہلے پیدا تو کرو انٹرمیڈیٹ کرو گے تو گریجویشن میں داخلہ ملیں گے کلیئر ہے نا تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی تقوی پہلے پیدا کرو دن بھر روزہ رکھ کے اب رات کو قرآن سننے کی کوشش کرو اب آئیے جو ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور ماشاء سے آپ تشریف اللہ قبول فرمائے یہ دورے درج میں قرآن بھائی اتنی ساری مشقت کا ہے یہ اللہ کو پانے کے لیے اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ اپنی روح کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اس کو اس کی غذا فراہم کرنے کے لیے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ایک تراویح تو ہمارے سپر مین کی رفتار سے ہوتی ہے بالکل غلط ہے تمام علماء منع فرماتے ہیں اگر الفاظ صحیح ادا نہیں ہو تو بالکل ہی غلط اور ایک وہ معمول کی رفتار جو مساجد میں الحمد للہ اہتمام ہوتا ہے مسلح جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں امام صاحب کا مسلح بھائی سوا گھنٹہ ایک گھن، ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے مناسب رفتار بہت اچھی بات بندہ کھڑا ہوا مبارک بات کے لائق ہے اور اچھی بات ہے اللہ قبول فرمائے برکت والی بات ہے البتہ دو کمی ر... دو اعتبارات سے کمی رہ جاتی ہے ہمارے ہیں نمبر ایک اب میں اے پلس کی بات کر رہا ہوں اے پلس سے مراد کیا ہے جو لوگ رمضان کے آغاز سے پہلے استقبال رمضان کی محفل میں آ کر بیٹھے تو ان میں الحمد طلب اور تڑپ زیادہ ہے تبھی تو پہلے آ کے بیٹھے بھارت باسو کا جو ورکنگ ڈے بھی ہوگا کچھ ٹریفک کے بھی معاملات ہیں اس کے باوجود کافی ساتوں نے مغرب کے نماز ایدہ ایدہ کی نماز یہیں پر ہی ادا کری ادا کی الحمد للہ تو اب میرے اور آپ کے لیے رمضان دوسروں سے ڈیفرنٹ ہوگا ہمیں تو اے پلس کی بات کرنی بلکہ ہنڈریڈ پرسینٹ کو اویل کرنے کی بات کرنی ہے لیکن اوروں کی بھی بہت بڑی کمی ہے اس پر بھی میں آؤں گا پہلی کمی کیا ہے قرآن کہے گا رات کو سونے سے روکا جی کل تو میں حیدرآباد میں تھا تین چار بلکہ نہیں نواب شاہ اور ٹنڈو آدم وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان سے بھی سوال کیا سب ہی کہہ رہے تھے بارہ سے پہلے سوتے نہیں میں نے کہا سب کی عادت خراب ہو گئی ہم کراچی والے کب سوتے ہیں جی آن ایوریج آج تو سیٹرڈے نائٹ ہے نا وہ پوری رات جاگتے رمضان شریف میں چھوٹی سی تو رات ہے باہر نکلیں گے کھائیں گے پیئیں گے اور سیری کر کے نماز بھی پڑھنی پھر سو جانا ہے اسی طرح رات کو کنڈے ڈال کے کرکٹ چل رہی ہے تو جاگ رہے ہیں لوگ جی تراوی تو ختم ہو گئی سوا دس بجے ساڑھے دس بجے اب کہاں جاگ رہے ہیں مڈ نائٹ ڈیلس آل یو کین ایٹ یا کچھ اور یا کرکٹ یا کچھ اور کیا یہ جاگنا قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک کمی ہے چاہتے حدیث شریف پوری سنتے چاہتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرے لیکن قرآن کے الفاظ کو بھی تو یاد رکھیں اللہ رات کو سونے سے روکا کا اگر بارہ ایک بجے سوتے ہیں تو کم سے کم اس وقت قرآن کے ساتھ جاگے کم از کم تب تو بات بنے گی وی ول بی کہ ہمیں قرآن کی شفاعت مل سکے نمبر دو جو سب کے لیے اور پوری امت کی سطح پر بات کروں بہت بہت, بہت بہت بہت بہت بڑی کمی ہے جب ہم تراوی سنتے ہیں یا تراوی میں قرآن سنتے ہیں ادر وائز سنتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تیس چالیس ساٹھ ستر سال گزر گئے زندگی کے آج تک ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا حالانکہ ترجمہ کافی نہیں اور تجزیہ ہے اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں مساجد میں درس قرآن کی محفلوں میں آنے والوں سے تجزیہ کروایا گیا میڈیا پر بیٹھ کر اور مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ڈسکشن کے بعد نتیجہ یہ کہ 99% 99% فیصد لوگ ہمارے معاشرے کے جنہوں نے آج تک قرآن کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے کتنی بڑی کمی ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے رات قرآن کے ساتھ بسروں قرآن کی رمضان ہے ہی اسی لیے رمدان سجایا گیا انزل اللہ قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حاصل کیا گیا یہ ہے ہی قرآن کا مہینہ روزے کیوں دیے جا رہے نے جو تمہیں ہدایت دی قرآن کی صورت میں اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو پورا مہینہ قرآن کے لیے سجا اور اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو واقعات قرآن سے تعلق قائم نہیں ہو سکا ہاں ہم کائل ہیں بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے اجر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کوئی شک نہیں ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی کوئی شک نہیں مگر یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے ہدایت کی کتاب بھی ہے اس مقصد کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ انیس سو چوراسی سے شروع کیا کہ رمضان کی راکم قرآن کے ساتھ بسر کریں اور پورا قرآن تین مرتبہ مکمل کرتے ہیں حافظ صاحب سنائیں گے ان غلام اکبر صاحب وہ ایک قرآن مکمل ہوگا میں انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا اللہ کے فضل سے بیان کی ہر آیت پڑھی جائے گی دوسرا قرآن ہر آیت کا ترجمہ کیا جائے گا تیسرا قرآن سینکڑوں آیتوں کی تشریح کی جائے گی پوری بیس رکت اور وطر اور سنت عشاء کی اور عشاء کے چار تراویار فرض معاف کیجیے گا درمیان میں مختصر سا وقفہ یہ پورا پیکج انویسٹمنٹ ہے صرف ایک سو چالیس گھنٹوں کی کتنی اور آر او آئی کیا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ تین مرتبہ قرآن مکمل قرآن کی مجلس قرآن کی محفل فیملیز کے ساتھ آئے میں بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو پوری فیملی کو لے کر آؤں گا مجھے تو بڑا فائدہ ہے اس کا اب میں نے وقت ابھی دیکھا وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا میں معذرت چاہتا ہوں باقی باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ تو یہ دن کا روزہ رات کا قیام اور یہ کمی پورا کرنے کے لیے دور ترجمہ قرآن کی محافل تاکہ ثواب بھی لیں ہدایت بھی لیں ایک ہر فر اگر دسنی کم تو حضور نے فرمایا قرآن کی ایکت کو سمجھنا سو رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے کتنا اور رمضان کی نفل کا اجر کتنا ہے ہاں کوئی کیلکولیٹر بڑا سا بڑا لے کر آ جائے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ اجر ختم نہیں ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کا مہینہ ایمان آفیت کے ساتھ عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اپنی اراد نیتیں پکی کریں اللہ ہم سب کو ماہ رمضان عطا کرے گھر والوں کو لے کر آئیں دوسروں کو پہنچائیں اب آپ کا ایک فرض ہے میرا بھی ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دے اللہ کرے جگہ چھوٹی پڑ جائے پچھلے سال بھی چھوٹی پڑ گئی تھی میرے خیال سے ایسی اللہ کرے کہ اور چھوٹی پڑے اور بڑی جگہ دیکھا اللہ سکھانا لیکن آپ کا میرا میٹر ڈاؤن ہو لے کر آئیے دوسروں کو بھی اس لیے نہیں کہ ہمارا مجموعہ بڑا ہو جائے نہ نہ اس سے کہ میرا اور آپ کا میٹر ڈاؤن ہو جائے یہ سب ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے گے گھر والوں کو لے کر آئیے خود بھی آئیے شرکت کیجیے اللہ تعالیٰ توفی عطا فرمائے میں نے وقت آپ کا تھوڑا سا زیادہ لے لیا میں اس کی معذرت چاہتا. اسکرین میں دیر سے دیکھ سکا ٹائم کے لیے اس کی معذرت ہے واخر داوانا الحمد للہ اور